یہ آواز آ رہی جی ٹھیک ہے یہ جی انشاءاللہ شاء کا آواز کرتے ہیں یہ غالباً ہم نے فصل ثانی سے سبق کا آغاز کرنا ہے بابل استبرا شروع کیا تھا صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے ہے فصل اول اس سے پڑھ لی تھی اور فصل ثانی سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل ثانی یہ حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو بانوے نمبر الفصل الثاني عن أبي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاص لا تؤتو حامل حتى تدعوه ولا غير ذات حمل حتى تحيد حيدة رواه أحمد وابو داود والدارمي أبو سعيد القدري رضي الله تعالى عنه لي حديث پچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبایا اوتاس میں اوتاس ایک موقع ہے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے جس میں ایک قصبہ ہوا تھا اور اس میں کچھ سبایا ڈونڈیا وغیرہ پکڑی گئی تھی ان کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا جو لونڈیوں میں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں تو ان میں سے جو حاملہ عورتیں ہیں یا لونڈیا حاملہ ہے اپنے اپنے سے ان کے ساتھ کوئی ہم بستری نہ کر حت یہاں تک کہ حمل ان کا نہ ہو جائے ولا غیر ذات حمل اور جو حاملہ نہیں ہے غیر ذات حمل ہے ان کے ساتھ بھی یاملے کیا جائے حتی تحریض حیثتا جب تک کہ وہ ایک حیث نہ گزارے پتہ چلے کہ یہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جائز ہے ورنہ اس سے پہلے احقیات کرے استبراہ کرنا یہ ضروری ہے وعن روائی فیع ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین روائفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلین کے جنگ کے موقع پر فرمایا لا یحلو لمرئن یا لا یحلو ان یؤمنو باللہ والیو بالآخر جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے ایک شخص کے لیے جو کہ او ایمان لاتا ہو اللہ اور روز قیامت پر وہ یہ جائز نہیں ہے کہیں یس قیامہ کہ اپنا پانی پلائے کسی اور کے کیتی کو کسی اور کے فصل کو اس سے مراد یہی ہے کہ اپنا نصفہ کسی حاملہ عورت کے اس میں ڈالے اور اس میں داخل کرے یہ جائز نہیں ہے یعنی اتیان الحبالہ اشارہ کر دیا کہ حبالہ کو آنا یہ کیا ہے یہ ناجائز ہے والا جب تک ان کا وضع حمل نہیں ہوتا استفرا نہیں ہوتی والا مرینو بلّاہ آخر اور اس انسان کے لیے بھی جو کہ اللہ اور اس کے روز قیامت پر یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے ائلہ امراطین وہ جمع کر لے ایک عورت سے جو کہ وہ سبیا میں سے ہو اور وہ ڈونڈی ہو حتآ صبر آہا اس وقت تک کہ اس کی استبرا نہ کرے استبرا اگر حاملہ ہے تو وزیر حمل سے ہوگا اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر ایک حیض گزرنے سے ہوگا يَحِلُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْآخِرِ اَن مَغْنَمًا ایک آدمی کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ غنیمت کے مال میں سے کوئی چیز حصہ اٹھا کے بیچ دیں غنیمت کے مال جب تک تقسیم نہیں ہوتی اس میں تقسیم پورا پورا نہ ہو جائے تو اس وقت آپ اس میں عمل دخل نہیں کر سکتے بیچ نہیں سکتے کوئی چیز حت یوکسم یہاں تک تقسیم کیا جائے تقسیم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پانچ حصے بنا دیے جاتے ہیں چار حصے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کی جاتی ہے اور جو ایک حصہ ہے وہ بیت المال کے لیے رکھا جاتا ہے تو یہ جب جو حصہ تمہیں مل جائے تقسیم میں وہ تو استعمال کرنا بیچنا تمہارے لیے جائز ہے لیکن تقسیم سے پہلے مالی غنیمت میں سے کوئی چیز اٹھا کے بیچنا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ابو روا ابود ترمیزی واقلی زر ابود ترمیزی کی روایت میں الا زر غیر سے مراد یہاں یہ حدیث یہاں تک یا ماء ما, ما زرع زر تک ہے یعنی الحب اللہ یہ الفاظ اس میں نہیں ہے الفسال کسی فصل ہے بابل استبر میں سے اسی فصل میں مصنف رحم اللہ روایت نقل کرتے ہیں مالک سے وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے صحابہ کو کہ آپ جب بھی امام یعنی اما لونڈیاں تمہارے ہاتھ میں آ جنگوں میں تو پہلے استبرا کیا کرے ان کا برات کا طلب کرے انتظار کرے جب وہ برات ہو جاتی ہے ان کے حمل کا ہاں جی اور اس کے بعد پھر کیا کریں تم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کس کے ساتھ بی حیض بس صورت کی حاملہ نہ ہو انکانت ممن تحز حیض کا ایک حیض کا گزرنا یہ صبر ہے لیکن ان عورتوں میں جو کہ وہ ذات حیض ہو ان کو حیض آتا ہو اگر ایسا حیض نہیں آتا تو پھر کیا ہے تو اس پہ تین مہینے کی احتیاط ہے تین مہینے گزرنے دے یا چھوٹی ہے حیض یا آتا تب بھی وہ انتظار کرے وہ صلاح شورن اور تین مہینے ہے انکان سخت جمع الغیر اور اسی طرح رسول منع کرتے تھے پانی کسی اور کی چیت کو پھیلانا اس سے مراد جمع کرنا ہے کس کے ساتھ حاملہ کے ساتھ تو لہٰذا یہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا یہ کام بتا دیے جب بھی لونڈی آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ احتیاط سے کام لے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ایک ولیدہ کو کسی کو ہیبا دے دیا کسی نے ولیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لونڈی کی اولاد ہے اس کی بچی ہے ہاں جی وہ جو شادی شدہ ہو یا اس کے ساتھ کسی اور نے کیا, کیا ہو یعنی جمع کی ہو یا فروخت کر دی گئی کسی کے اوپر لیکن پہلے کسی اور کی تھی یہ ہے کہ آزاد کر دی گئی تو آزاد کرنے کے بعد پھر کیا ہے ان تینوں صورتوں میں چاہیے کہ اس کے رحم کا کیا جائے اور اس کو پاک ہونے دیا جائے اگر حاملہ ہے تو وضاح حمل سے پاک ہوگا اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک حیض گزرنے سے پتہ چل جائے گا بے حضرت جو عذرہ ہے ان میں سے جو باقیرہ ہے جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی تو اس کی استبرا نہیں کی جائے گی وہ تو پتہ ہے سب کو کہ کی. کیا ہے یہ استبرا کی ضرورت نہیں روا ہو رزین باب النفقات مملوک یہ الگ باب ہے باب استبرا کے بعد باب النفقات ہے نفقات نفق سے ہے اور نفق کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا خرچ ہو جانا اور ختم ہو جانا ہاں جی کے معنی میں ہے نفق کیونکہ خرچہ جو ہے یہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے جب انسان خرچہ کرتا ہے تو مہینے کے بعد وہ پیسے پہ نہیں رہتے آپ کے پاس وہ خرچے میں خرچ ہو جاتے ہیں تو یہاں نفقات کا ذکر یعنی اپنے بیگمات کا نفقات کا ذکر ہے کیونکہ بیگم کا جو نفقا ہے اور اس کا کھانا پینا اور سکنا اور کپڑے یہ کس کے ذمے ہیں خاون کے ذمے ہیں تو یہ نفقات میں یہ چیزیں کیا ہے یہ شامل ہے پاریسی طرح مملوک کا حق وہ انسان جو تمہارے مملوک ہے یعنی تمہارے غلام ہے اس کے بھی حقوق ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے اس کے کارنے کا کیونکہ وہ بھی کیا ہے انسان الفصل اللہ تعالی عنہا ان هند بنت عتبہ حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ام المؤمنین کہ هند ابو کی بیٹی یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی والدہ ہے حین ابن عطبہ خالت یا رسول اللہ یہ کہنے لگیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ابا صفیان رجل شحیح ابو صفیان کی اس نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان جو ہے ایک بخیل آدمی ہے بخیل رجل شحیح شحیح سے مراد شحیح کا مطلب ہے اشد البقل ہے اس کے اندر اور حریص آدمی ہے خرچہ نہیں دیتا خرچ نہیں کرتا وَلَيْسَ يُعْصِينِ مَا يَكْفِينِ وَوَلَدِي ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا کہ میرے لئے کافی ہو جائے اور میرے بچے کے لئے اس ابو سفیان سے اس کا بچہ بھی تھا میرے بچے کے لئے اور میرے خرچے کے لئے وہ خرچہ کافی نہیں دیتا جو دیتا ہے بڑے تان کے دیتا ہے اور بڑا کنجوس ہے خرچہ پورا ہو جاتا ہے جو کہ میں اس سے خود لے لوں لیکن اس صورت میں کہ لا عالم وہ نہیں جانتا مطلب اگر اس کے جیب میں سے میں نے چوری کر کے کچھ پیسے نکالے یا اس کے پرس میں سے تو وہ پیسے پھر خرچہ میرا پورا ہوتا ہے ورنہ جو خود دیتا ہے اس سے ہمارا خرچہ نہیں پورا ہو رہا تو کیا میں اس کے جیب سے اس طرح چوری کر کے اس کو بتائے بغیر میں اپنا خرچہ لے سکتی ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ والا جائے لیا کرو اس کے جیب میں سے اس کے پرس میں سے اتنا خرچہ کہ تمہارے لیے تمہارے ولد کے لیے کافی ہو جائے لیکن بالمعروف اچھے طریقے سے یہ نہ ہو کہ بیڑے گھر کر دے اس کا کیونکہ عورتوں کے کی خرچے تو بڑھتے جاتے ہیں روز بروز جتنے پیسے آتے ہیں اتنے ہی خرچے بڑھ جاتے ہیں آج یہ بھی لینا ہے آج یہ بھی لینا ہے آج یہ بھی لینا ہے جب بازار جاتی ہے عورت ماشاءاللہ تو پھر تو بازار کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کی کیا ہے ضرورت بن جاتی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فطرت ہے تو تم اتنا ہی لے لو جتنا لیا کرو لے سکتے ہیں جتنا تمہارے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے تمہارے بچے کے لیے نہیں کرنی زیادہ نہیں لینا ورنہ تمہارے لیے کیا ہے وہ جائز نہیں ہے یہ طریقہ بتا دیا حضرت جابورا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا اللہ احدكم جب تم میں سے کسی کو اللہ دے دے مال اور دولت پیسے آ جائے اس کے پاس تو پھر کیا کرے ہی سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتدا کرے کیا مطلب یہ پیسے خرچ کرنا اپنے اوپر شروع کر دے کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ تحدیسی نعمت ہے جیسے اللہ جل جانو قرآن میں فرماتے ہیں بنعمت فحدث اللہ کی نعمت کا آپ کے جسم کے اوپر اظہار ہونا چاہیے ہی پیسے آگے تو آپ پٹے ہوئے کپڑے پرانے یہ وہ ہاں جی اپنی حالت چینج کرو اچھے کپڑے پہنو صاف ستھرا پہنو جب اللہ نے استطاعت دی ہے تو ابتدا کرو کس سے اپنے لفظ پھر یہاں کیا نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی اللہ نے دے دی اور اس کے بعد پھر حق کیا ہے وہ اپنے اہل بیت پر خرچ کرے گھر والوں پر بچوں پر ان پہ خرچ کیا کرے اور اسی طرح پھر آگے بات بڑھتی جاتی ہے مساکین کا بھی خیال رکھے اخریبا کا بھی رکھے وغیرہ وغیرہ جو بھی محتاج ہے آپ کی استطاعت ہو جاتی ہے ان کو دیا کرے متفق وعن جابر یہ حضرس نے یہ یہ اس کے بعد روایت نے رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ اللہ وسلم جناب ابو رضی اللہ شاہ فرماتے کیا شاد فرمایا تاہم ہو مملوک کے لیے حق بنتا ہے اس کام کا اس کا کسوہ، کسوہ سے مراد یا قسم سے مراد اس کے کپڑے ہیں. آپ نے مملوک رکھا ہوا ہے مملوک سے مراد کیا ہے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور اس زمانے میں آپ کے جو نوکر ہے یہ اس کا اطلاع ان پہ بھی ہوتا ہے یہ آپ کے مملوک کے بے اگر اگرچہ آپ تنخواہ دیتے ہیں لیکن ان کا کانے کا اور کپڑوں کا بندوبست اگر کیا جائے تو یہ بھی بہتر بات ہے ولاکل علاما روا مسلم اس کو مکلف نہیں کرنا اس پر کام کا بوجھ نہیں ڈالنا مگر اتنا سا جتنا جب جب وہ استطاعت رکھتا ہے علاما اتنا کام اس سے لے کے اتنا کام وہ کر سکے اگر ایک انسان وہ کام کر نہیں سکتا آپ ظلم کرتے اس کے اوپر حد سے زیادہ کام لیتے ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہی جائز نہیں ہے تنخواہ کے مطابق اس سے کام لے لے یا یہ ہے کہ اس کی صحت کے لحاظ سے اس کا خیال رکھے جتنی اس کی صحت ہے اس حساب سے آپ کام لے لے تھوڑا سا اس کو احساس مالک کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بیچارہ کتنا کام کر سکتا ہے میرا تو اتنا ہی کام لے رہی یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے آپ نے اس کو دوڑانا ہے ہر وقت یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور چوبیس گھنٹے کام لے کر وہی تنخواہ آپ کس کی دے رہے ہیں آٹھ گھنٹے کی تو یہ کیا ہے نا انصافی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے حسب استطاعت اس سے کیا لیا جائے کام لیا جائے یا طے کرے سب سے پہلے جب آپ نوکر رکھتے ہیں تو اس کے لیے کام متعین کریں کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے یہ تمہارے کیا ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تو وہ اپنے روٹین میں وہ کرتا رہے اگر کوئی اضافی کام اس سے کروا دیے تو تھوڑا سا اس کو پھر خوش بھی رکھنا چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے ورنہ یہ ظلم میں آ جائے گا اکثر آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی غربت سے یا غریب لوگوں کی بیچاروں کے مجبوری سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے کا کام لے لے کے ان کو بارہ گھنٹے بھی کام کروا دیتے پندرہ گھنٹے بھی کام کروا دیتے اور اضافی پیسے اس کو نہیں دیے جاتے نہ ان کا کھانے کا کوئی پوچھتا ہے نہ کپڑے کا کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہی ظلم ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوال جعلهم الله تعالى تحت ايديكم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہزر رفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوانکم تمہارے جو بھائی ہیں جعلهم الله تعالى تحت ايديكم اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنا دیا تمہارے زیر دست بنا دیا تمہارے اختیار میں دے دیا فمن جعل الله اخاه تحت يديه جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کے بھائی کو اس کے ماتحت اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے یعنی نوکر بنا دیا فل ام ہو لو پھر بس استحبابی عمر یہ ہے کہ وہ کلائے انہی کانوں میں سے جو یہ خود کہاتا ہے وہ کانا جو مالک خود کا رہا ہے وہی پھر نوکر کو بھی کلا پلائے وہ بھی انسان ہے والی جو یہ اور پہنتا ہے آج کل تو زمانہ ایسا نہیں ہے جو مالک آتا ہے وہ نوکر کو کہلائیں گے وہ کہتا ہے پھر میرا اور اس کا فرق کیا رہ گا شیطان دل میں ڈالتا ہے نہیں نہیں اس کو اچھی چیز نہیں کہلانی یہ مست ہو جاتا ہے یہ پھر نافرمانی شروع کرتا ہے یہ کرتا ہے وہی شیطانی کیا ہے وہ بسے ہے شیطان مالک کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہیں کبھی بھی اس کو اپنے برابر نہ لانا نہ کپڑوں میں نہ کھانے میں تاکہ یہ نیچے ہی رہے اپنے برابر ہی لیکن شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے جو تم خود کہتے ہو ان کو لاؤ فرق نہ کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا اور وہی اللہ آپ سے بھی لے سکتا ہے جیسے اس کو اللہ نے غریب بنا دیا تو واپس تمہیں بھی غریب بنا سکتا ہے لیکن یہ شیطانی ایک ذہن بنا ہوتا ہے لوگ ایسے نہیں کرتے وہ کہتے نہیں وہ نوکر ہے نوکر کو نوکر کے ہاتھ میں رکھے اس کو اوپر نہیں آنے دینا سر پہ نہیں چڑھانا یہ باتیں ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمام خود کا رہے مالک تو نوکر کو بھی وہ کھلائے اور پہنائے نوکر کو ان کپڑوں میں سے جو خود پہنتا ہے وہ لائک لو ہوا یا اس پہ بوجھ نہ ڈالے عمل میں سے کام کاج میں سے وہ کام کا وہ جو اس پر غالب غالباج ہے وہ نہ کر سکے جس کی استطاعت وہ نہ رکھے اتنے کام اسے لے جتنا وہ کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کر سکتا اس پہ بوجھ پڑتا ہے یا بیمار ہے اتنا کام وہ نہیں برداشت اس کو اسے اور بیماری کی بڑھ جاتی ہے یا کمزور ہوتا جاتا ہے تو وہ ظلم نہ کیا جائے جتنا کام کر سکتا ہے اتنا اسے کام لے لے پھر فرماتے ہیں فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ فَتَّفَقُنَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ضرورت پیش آئی اور اس کو مکلف کیا اس کام کا جو وہ کام اس پر غالب ہے کر نہیں سکتا لیکن کہا کہ بھئی مجبوری ہے یہ بھی ختم کرنا ہے کرنا ہے یہ کام یہ برہ میں روانی یہ کر کے دے دو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُع پھر خود بھی اس کی کیا کرو تم مدد کرو اس کے لیے کام ہلکا کرو تم خود بھی ہاتھ بٹاؤ ان کی اور تھوڑا سا اب بھی ہاتھ لگاؤ سارا اس پہ نہ چھوڑ دے یا یہ ہے کہ آ رہی گی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ امداد کرو اس کی جو اضافی کام تم نے اس سے لیا اس کا الگ سے پیسے دے دے جتنا آپ روٹین میں کام لیتے تھے اس کے پیسے دیتے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن روٹین کے سے ہٹ کر جو تم نے اضافی کام لیا اس سے تو اضافی کام کا پھر مدد کرے اس کے ساتھ کیا کرے اس کی تھوڑی سی پیسے دے دے اس کو فلین ہوا دے متفق نہ یہ ہے اصل میں شریعت نے انسانیت سکھائی تو انسانیت انسان کو انسان سمجھنا چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہے کسی اس میں ہے لہذا مالک ہے یا مملوک ہے یہ دونوں انسان ہیں اللہ کی پیداوار تو اس میں مالک کو یہ فوقیت حاصل ہونا چاہیے کہ میں مالک ہوں ٹھیک ہے اللہ نے دیا اس کو اللہ نے غریب بنا دیا تو کل کو اللہ نے آپ کو بھی چاہا تو غریب کر سکتا ہے متفق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا فہرمان آگیا ہے فہرمان یہ فارسی کا لفظ ہے اسے مراد خزانچی ہے خزانچی آگیا ہے جو کسے پاس مال ہوتا ہے خزانے کا یا اس کا جو متمد ہے وہ آگیا ہے فَقَالَ لَهُ عَاتَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُم کیا تم نے غلاموں کو ان کی خوراک دے ری یا ان کا خرچہ دے ری ہے قَالَ لَا اس نے کہا کہ نہیں قَالَ فَانْطَلِقِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں وہ دے دو کیوں رکا ہوا ہے؟ ان کا حق حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو مزدور سے آپ کام لیں گے تو اس کے پسینے کا خوش ہونے سے پہلے پہلے ان کا حق ادا کرو ابھی پسینہ اس کا خوش نہیں ہوا ابھی ابھی کام سے آیا تھکا ہوا ہے اس وقت اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دو مزدوری کا یا حق کا روکنا ٹال کرنا یہ ظلم ہے, غنی فی نہیں ہے. تو عبداللہ نے عمر نے قہرمان سے خزانچی سے کہ جا کے ان کا حق دے دو عبید کا جو قوت ہے ان کا جو خرچہ ہے ان کو دے دو کیوں ابھی تک نہیں دیا پہلے سے دیا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا برجوری اسما کافی ہے آدمی کے لیے گناہ کے لیے بطوری گناہ یہ بات ام نہیں ام لکھو خو کہ وہ روکوا دے یا روک لے اس, چیز اس شخص ہے جو کہ وہ اس کا مالک ہے ہو اس کی خرچے کو اس کے کھانے پینے کے خرچے کو رکوا لے یہ بہت بڑا کیا ہے گناہ ہے ایک آدمی کے گناہ کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مملو کے خرچے کو روک لے اور اس کو نہ دے دوسری روایت ہے کافی ہے آدمی کے لیے گناہ گنا کے حساب سے کہ وہ ضائع کر دے اس چیز کو جس کو وہ خود دیتا ہے خرچہ دیتا ہے جس کا خرچ جس نے ضائع کر دیا اور کچھ تک نہیں پہنچا تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ کے لیے کافی ہے یہ گناہ کی بات ہے روا مسلم کی کیوں یہ حقوق ہے حقوق العباد پر ڈاکہ مارنے والی بات ہے۔ اور مزے کے بعد یہ ہے کہ حقوق اللہ کو اللہ خود maaf کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے اپنے حق لیکن حقوق العباد کو روز قیامت میں اللہ معاف نہیں کرتے باقاعدہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ حساب لے گا۔ سبحانه و مسلم۔ وال نبی و رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حادث قوم خادم طعامه ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے لیے تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کوئی کھانا بنا لے تم میں بھی پھر وہ کان لے کر آتے تمہارے سامنے وقت و لیا ہر ہو بے شک اس نے برداشت کیا اس کانے بنانے کی گرمی کچن میں وہ ہو اور اس کا دخان اس کا دعا آج تو گیس کا زمانہ ہے اس زمانے میں لکڑی اس نے جلایا جلا جلا کر کھانا بنایا جاتا تھا اس کا دھواں بھی ہوتا تھا اس نے برداشت کیا اس کا دھواں اور اس دے کے ساتھ رہا اس کی گرمی کے ساتھ رہا تو پھر کیا ہے اس بچارے نے محنت کی ہے محنت کر کے تمہارے پاس کھانا بنا کر لے آئے کچن سے تمہارے سامنے رکھا تم کھانے لگے تو پھر کیا کرو خالی قید ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر آپ میں سے جو بھی مالک ہوگا نوکر کھانا بنا کے لے آئے تو پھر اس کو بھی ساتھ بیٹا دے ماں ہو اپنے ساتھ بس وہ بھی کال ہے اس کے ساتھ لیکن آج کل کہاں وہ تو اپنا توہین سمجھتے ہیں لوگ کہ نوکر کو کیسے ہم کھانا کھلائے اور بیٹا دے ساتھ وہ الگ بھی نہیں دیتے اس کا حق سمجھتے نہیں تھے وہ کہتا ہے یہ اس کا حق اس میں نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے تو اس کو انتر ہا جو دے رہے لہٰذا اپنے تنخواوے سے جہاں سے کھا لے ابھی اس کی مرضی ہے لیکن ہمارے بنائے ہوئے کھانے سے نہیں کھائے گا اجازت نہیں ہوتی اس کو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ بٹا کے کھلائے ان کا نہ تعمح اگر تعمیر سے مراد کیا ہے یعنی کوئی اچھا سا اچھی سی کوئی چیز بنی ہے لیکن وہ ہے کم خلیل خلیل کافی نہیں ہوتی تو پھل یاد یہ نہیں پھر اس میں سے ایک لکما دو لکمے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس میں سے دے دے مثلا کوئی پل فروٹ آگے اس میں سے تھوڑا سا اس کو پکڑا دے ایک لقما دو ہاں بھائی یہ لے لو یہ آپ کھا لو اگر ساتھ نہیں بیٹھاتے کیونکہ اتنا ہے نہیں کہ آپ بٹا کے کھلائے تو ویسے ہی اس کو پکڑا دے مطلب اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کو دینا چاہیے اس کی دلجوئی کے لیے کیونکہ وہ تمہاری خدمت کرتا ہے اس کی دل جو کچھ نہ کچھ اس کو پکڑائے خالی ہاتھ نہ نکلے خواہ مسلم یہ ہے تعلیمات اسلامی اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے اور ہمارا معاشرہ بالکل اس سے کیا جا رہا ہے پلٹ پلٹ جا رہا ہے وہ ہے کہ نہیں نوکر کو اپنے ساتھ نہیں بٹانا ورنا یہ مست ہو جائے گا سر پہ چڑھ جائے گا فلان ہو جائے گا ساری شیطانی باتیں ہیں اگر واقعی کوئی مالک اپنے نوکر کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے اس اخلاق سے پیش آتا ہے تو وہ نوکر اس, اس مالک کو تو اپنا سگا بائیش سمجھ کر اس کے ساتھ پھر کیا کرے گا خدمت کرے گا اور, اور عمل میں اخلاص کرے گا وہ کبھی زندگی بھر اس کے خیالات کا اور اس کے نقصان کا کبھی سوچے گا تک نہیں لیکن چون کے اخلاق ہمارے گرے ہوئے اخلاق نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر نوکر جو ہے وہ چوریاں کر لیتے ہیں مالکوں کا مال چوری کرتے ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں دو نمبریاں کرتے ہیں یہ دو نمبریاں ہماری وجہ سے کرتے ہیں اگر ہم سیدھے ہوتے ہم ان کو حق اپنا پورا پورا دیتے تو وہ کبھی بھی خیانت اور چوری دو نمبری کبھی بھی نہیں کریں گے تو یہ ہماری وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ پھر روتے ہیں کہ نوکر نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے کرتے لہٰذا وہ تو ہم نے مجبور کیا من پر وہ خود شوق سے تو نہیں کرتے عمر رضی اللہ کل پہ سبق آغاز کریں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عزت رب العالمین